چ <سؤال> <سؤال> <سؤال> سارے ماد کرے دعا نام جانتی ہے ناجگی تو پتا کے لیے ہیڑپتے ہیں لشکر حسین بلکہ لشکر حسن بلکہ جدید ہے ہر گر جی ہے بڑی تجھے کسی کو میں چھٹ گئے دادا ہر گو ہے تھی کو دیکھ لی ایرہت نفو ایرہت بڑا ہے لکھا حاج خیال <سؤال> ہے جانتا ہے نماز ہے لشکرسن لشکر